اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الکریم السلام علیکم پیش خدمت ہے مفکر اسلام مولانا وحید الدین خان صاحب کی ایک کتاب حریت فکر کا سوتی ایڈیشن مولانا وحید الدین خان صاحب کی تحریروں کا مقصد اسلام کا تعارف اور اسلام کے مطابق لوگوں کی فکری رہنمائی ہے یہ وقت کی ایک نہایت اہم ضرورت ہے کہ اس لٹریچر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اسلامی ذہن کی تشکیل ہو سکے جو حضرات اس تعمیری اور دعوتی مشن کو امریکہ میں پھیلانے کے لیے تعاون کرنا چاہیں وہ براہ کرم اس ای میل ایڈریس پر رابطہ قائم فرمائیں کے کلیمدینٹ جی میل ڈاٹ کام کے کے اے ایل ای ایم یو ڈی ڈی آئی این ایٹ جی ایم اے تو آئیے اب سنتے ہیں حریت فکر یہ کتاب چھوٹے چھوٹے مضامین پر مشتمل ہے اور اس کا مشترک مفہوم فکر و خیال کی آزادی اور اسلام اظہار خیال کی آزادی اسلام میں انسان کو مکمل فکری آزادی دی گئی ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ہی نے پہلی بار انسانی تاریخ میں یہ انقلاب برپا کیا کہ ہر آدمی کو فکر و خیال کی آزادی ہو اسلام سے پہلے تاریخ کے تمام زمانوں میں جبر کا نظام قائم تھا اور انسان فکری آزادی سے محروم تھا فکری آزادی کوئی سادہ بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانی ترقیوں کا راز اسی فکری آزادی میں چھپا ہوا ہے فکری آزادی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان اعلیٰ کی کو حاصل کرتا ہے جس کو قرآن میں خوف بالغیب کہا گیا ہے المائدہ آیت نمبر نائنٹی فور یعنی خدا کی طرف سے ظاہری دباؤ کے بغیر خود اپنے ارادے کے تحت آزادانہ طور پر خدا کا اعتراف کرنا اور اس سے ڈر کر دنیا میں رہنا جب تک مکمل آزادی کا ماحول نہ ہو کسی کو اس ناقابل بیان لذت روحانی کا تجربہ نہیں ہو سکتا جس کو غیب میں خدا سے ڈرنا کہا گیا ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ کسی کو اس اعلی انسانی عمل کا کریڈٹ دیا جا سکے آزادی فکر وہ چیز ہے جو آدمی کو منافقت سے بچاتی ہے انسان ایک سوچنے والی مخلوق ہے اس کا ذہن لازمی طور پر سوچتا ہے اور رائے قائم کرتا ہے ایسی حالت میں اگر آزادانہ اظہار رائے پر پابندی لگا دی جائے تو لوگوں کی سوچ تو بند نہیں ہوگی البتہ ان کی سوچ زبان و قلم پر نہیں آئے گی جو ادارہ یا جو قوم یا جو ریاست اظہار خیال کی آزادی پر پابندی لگائے وہ آخر کار منافقوں سے بھر جائے گی ایسے ماحول کے اندر مخلص انسان کبھی پرورش نہیں پا سکتے اسی طرح فکری آزادی کا براہ راست تعلق تخلیقیت یعنی کریٹیویٹی سے ہے جس سماج میں فکر و خیال کی آزادی ہو وہاں تخلیقی انسان جنم لیں گے اور جس سماج میں فکر و خیال کی آزادی پر روک لگا دی جائے وہاں لازمی طور پر ذہنی جمود طاری ہو جائے گا اور نتیجتن یہ ہوگا کہ ایسے سماج میں تخلیقی ذہن کی پرورش اور اس کا ارتقاء ہمیشہ کے لئے رک جائے گا اظہار اختلاف یا تنقید کے معاملے میں صحیح مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس معاملے میں اپنی غیر ضروری حساسیت کو ختم کر دیں نہ یہ کہ خود تنقید و اختلاف کے عمل کو بند کرنے کی کوشش کریں یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی فطرت کا تقاضہ بھی حدیث میں مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں یہاں حق سے مراد امر حق ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہ مومن وہ ہے جس کے اندر اعتراف حق کا مادہ کامل طور پر موجود ہو جب بھی کوئی سچائی اس کے سامنے لائی جائے جب بھی اس کی کسی غلطی کی نشاندہی کی جائے تو کوئی بھی احساس اس کے لیے قبول حق کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے اس صفت کا کامل درجہ یہ ہے کہ آدمی خود ہی پیشگی طور پر اس انتظار میں رہے کہ کب کوئی بتانے والا اس کو اس قسم کی کوئی بات بتائے اور وہ خوش دلی کے ساتھ فوراً اسے اپنا لے وہ اپنی اصلاح اور اپنی درستگی کا حریث بن جائے یہی مومنانہ کیفیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زبان سے ان الفاظ میں ظاہر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو میرے عیوب کا تحفہ مجھے بھیجے حقیقت یہ ہے کہ اعتراف حق ایک عبادت ہے بلکہ وہ سب سے بڑی عبادت ہے یہ وہ عمل ہے جس کے لیے آدمی کو سب سے بڑی قربانی دینا ہوتا ہے یہ سب سے بڑی قربانی اس کو سب سے بڑی عبادت بنا دیتی ہے یہ قربانی اپنے وقار کی قربانی ہے یہ اپنی بڑائی کو کھونے کی قربانی ہے یہ حق کے لیے اپنے آپ کو بے قیمت کرنے کی قربانی ہے یہ وہ موقع ہے جب کہ آدمی جنت کی قیمت دے کر جنت میں داخلے کا استحقاق حاصل کر لیتا ہے اس عظیم عبادت اور اس عظیم خوش قسمتی کا موقع کسی کو کب ملتا ہے یہ موقع صرف اس وقت ملتا ہے جب کہ لوگوں کو اظہار خیال کی پوری آزادی ہو جب کسی رکاوٹ کے بغیر ایک آدمی دوسرے آدمی پر تنقید کر سکے جب معاشرے میں یہ ماحول ہو کہ کہنے والا بے تکلف اپنے بات کو کہے اور سننے والا کھلے طور پر اس کو سنے جس طرح مسجد نماز باجماعت کی ادائیگی کا مقام ہے اسی طرح اظہار قیال کی آزادی گویا وہ سازگار ماحول ہے جس کے اندر حق کو کہنے اور حق کو قبول کرنے والی عظیم نیکیاں جنم لیتی ہیں اسی طرح کے ماحول میں وہ معاملات پیش آتے ہیں جبکہ ایک شخص کو اعلان حق کا کریڈٹ دیا جائے اور دوسرے شخص کو قبول حق کا انعام